مووی ہم تو ناجاز کہتے ہیں اس کو یہ فوٹو کے مترادف ہے اور اس معاملے ہم لوگ حضرت اللہ مولانا اختر رضا خان صاحب قبلہ کے بلا کے فتوی کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بتا دی ہم نے آپ کو اپنا نظریہ کہیں آپ دیکھیں نا ہماری مووی اگر بن رہی ہوں تو ہم بھی غلطی کر رہے ہیں یہ بالکل ایسے ایک حکیم اگر بد پرہیز ہو تو آپ کو نسخہ تو صحیح دے گا نا کیا خیال ہے اگر بد پرہیزی ہے تو ہم سے ہے لیکن ہم سے بد پرہز ہم اپنا دفاع نہیں کرنا چاہتے اگر ہم بھی کر رہے ہیں تو بھی گنا اگر ہمارا فوٹو اخبار میں چھپرا تب بھی گناہ اور ہم بھرے مزے میں اللہ تبارک کا و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے اللہ تعالیٰ معاف فرما شریعت کا مقابلہ ہم نہیں کرتے جہاں کام ہو رہا ناجائز وہ ناجائز آپ پوچھیے